آله وأصحابه أجمعين أما ما دفع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حداهه الايمان ان يكون الله ورسوله احبا اليه مما سواه وما يحب المرء ما يحب المرء لا يحبه الا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقضف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء ما من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأم جبال آله وأصحابه وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلا آلہ وآصحابہ وسلم میرے معزز مسلمان بزرگو عزیز بھائیو اور امت مسلمہ کی مقدس ما اور بھینو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مختلف ارشادات ہیں ان تین ارشادات کے اندر جہاں ایک طرف ایمان کا پیمانہ ایمان کا معیار ایمان کس سطح پہ ہے ان ارشادات پر اس پہ روشنی پڑ رہی ہے اور دوسری طرف ان تینوں ارشادات کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے کہ مسلمان اس وقت کس سطح پہ ہے ایمان کے لحاظ سے ان ارشادات کی آئینے میں اپنی زندگی کی تصویر دے سکتا ہے ایمان کے لحاظ سے اللہ کے نبی کے نرشادات میں اپنی زندگی کی ایمانی سطحہ دے سکتا ہے کہ وہ ایمان کے کس سطح پہ اس وقت زندگی گزار رہا ہے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم میں کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے ہاں اس کے ماں باپ سے اس کے اولاد سے اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے محبوب بن جائے محبت ایک عجیب چیز ہے اللہ اس کی حقیقت نصیب فرما دے یہ ایک چنگاری ہے آگ کی جب آتی تو سب کو خاک کر دیتی ہے بس صرف محبوب ہی وہاں رہتا ہے اور کوئی نہیں رہتا صرف محبوب رہتا ہے اور پھر وہ محبوب دل و دماغوں پہ ایسا چھا جاتا ہے کہ جو محبوب کا ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے جو محبوب کا نہیں ہوتا وہ اس کا نہیں ہوتا جس پر محبوب کی نظر محبت کی پڑ گئی وہ اس کبھی محبوب بن گیا اور جس پر محبوب کی نظر نفرت کی پڑ گئی وہ اس کبھی وہ اس کی نظروں سے بھی گر گیا محبت عجیب چیز ہے جو محبوب کے نظر میں اچھا تو وہ اس کی نظر کے اندر بھی اچھا ہو جاتا ہے جھوٹی محبتوں میں بھی یہ نقشہ نظر آتا ہے جھوٹی محبتوں کے باں باپ میری پسند کا خیال رکھتے ہیں تو ماں باپ ہیں جب وہ میری پسند کا خیال نہیں رکھتے تو وہ بھی نظروں سے گر جاتے ہیں. جھوٹی محبت میں بھی یہ تاثیر ہے تو اگر سچی محبت مل جائے سچی محبت مل جائے اللہ کی اللہ کے رسول کی تو پھر یہ محب اور یہ آشے کے صادق ہر ایک پہ نظر اس محبوب کی نظر سے رکھتا ہے جو محبوب کا ہے وہ میرا ہے جو اس کا نہیں تو وہ میرا بھی نہیں تو محبت ایک چنگاری ہے جب یہ جلتی ہے روشن ہوتی ہے تو سب کو خاک سر سب کو مٹا دیتے ہیں. سب ختم صرف محبوب رہ جاتا اب جس کی محبوب سے نسبت ہے اس سے تو اس کی نسبت ہے اور جس کی محبوب سے نسبت نہیں اس کی بھی اس سے کوئی نسبت نہیں یہ کیسی چیز ہے تو اللہ کے نبی فرمان لگا کہ ایمان یہ ہے کہ اس کی نظر اس کے ہاں میری ذات سب سے زیادہ محبوب ہو جائے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے ایمان والے کے دل میں جب ایمان واقعی ہوتا ہے تو بیٹا بھی اگر نبی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں غصہ جھلکتا ہے اور اس کا چہرہ سر ہو جاتا ہے الگہ اسے بیٹے سے محبت ہے بیوی سے محبت ہے لیکن اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ ہے اگر یہ بدقسمتی میں بیوی شریک ہے تو وہ بھی اس کی نظروں سے گر جائے گی وہ بھی اس کے غصے کا نشانہ بنے گی بیٹے نے یہ بے ادبی کر دی تو باپ سچا ایمان والا اس پر بھی برس پڑتا ہے. اس سے برداشت نہیں ہوتا چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو برداشت نہیں ہوتا یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے اور جہاں اس کے سامنے اللہ کے نبی کی گستاخی ہوتی رہے بے ادبی ہوتی رہے اور اس کے کان پہ جوں بھی نہ رہی گے سمجھ لیں یہ محبت کے دولت سے محروم ہو چکا ہے اس کے دل میں کوئی محبت کوئی نبی کی محبت سے محروم ہے بلکہ ایمان سے خالی ہو چکا ہے یہ ایمان سے خالی ہو چکا ہے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے لگے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تو فرمایا رسول اللہ میں نے غور کیا سب چیزوں سے آپ کی محبت میرے دل میں زیادہ لیکن جب میں نے خیال کیا کہ مجھے اپنی ذات سے تو آپ زیادہ محبوب نہیں ہیں اور وہ میں نے اندازہ یوں لگایا کہ اگر تیر آپ کو لگے اور مجھے بھی لگے تو مجھے اپنا درد زیادہ محسوس ہوگا بنسبت آپ کے درد کے تو مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے حضور یہ صلاح نے فرمایا عمر غور کرو کیا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو تھوڑی بار تھوڑی دیر کے بعد عمر فرمان لگے رضی اللہ ہو الان الان, الان, الان آپ کی محبت میرے ہاں میری ذات سے بھی زیادہ ہے کہ عمر یہ کیسے فیصلہ کیا کہ یا رسول میں نے اپنے دل سے پوچھا کوئی بد وقت آدمی آپ پر تیر برس تو کیا عمر تو یہ بتا تو ڈھال بنے گا یا نہیں بنے گا تو میرے دل نے گواہی دی کہ میں اپنا جسم چھنی کرا دوں گا اللہ کے نبی کا جسم بچا لوں گا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ میری نظر میں میرے ذات سے بھی زیادہ محبوب ہے فرمایا عمر ہاں یہ ہے ایمان یہ ہے ایمان تو جہاں مقابلہ آ جائے جہاں مقابلہ آ جائے تو وہاں پتہ چلے کہ اہمیت کسے دے رہا ہے اس کی نظر میں ترجیح کیا ہے ترجیح کیا ہے جسے ترجیح دے رہا ہے وہ اس کا محبوب ہے اگر تجی محمد الرسول اللہ کی ذات کو دے رہا ہے تو سمجھ لو اللہ کے نبی کی محبت سب سے بالا تر یہ محبت ہے پھر دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صلاۃ المنکن نفی وجد حلاوت ایمان جس شخص میں خوب تین خوبیاں ہیں وہ ایمان کی حلاوت پائے گا حضرات محدثین نے لکھا ایمان کی حلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت فرما برداری اس کے حکم پورا کرنے میں لذت محسوس کرے گا لذت محسوس کرے گا تین خوبیاں ہوں تو آدمی کو محبوب کے اطاعت میں مزہ آتا لذت آتی ہے اس کی ایک سادہ سی مثال ہے اگر کسی طالب علم کو استاد سے تعلق ہے اپنے باپ سے تعلق ہے اپنے شیخ سے تعلق ہے اور یہ تعلق رسمی نہیں ہے محبت کا ہے رسمی نہیں ہے محبت کا ہے تو اگر آپ اس سے کہہ دیا جائے کہ ذرا پاؤں دباؤ تو اسے اس پاؤں دبانے میں لذت آئے گی یہ خدمت کر لو جتنی دیر وہ خدمت کرتا رہے گا اسے مزہ آئے گا جتنی دیر خدمت کرتا رہے گا مزہ آئے گا بلکہ وہ اندر ہی اندر الگ تکلیف ہو رہی ہے پسینا بھی آ رہا ہے تھک بھی رہا ہے لیکن اسے اندر ہی اندر مزہ آ رہا ہے کہ محبوب کی خدمت ہو رہی ہے اور پھر امید رکھے گا کہ ایسا موقع پھر ملے اور مجھ سے یہ خدمت لے لی جائے یہ واقعی محبت کا تعلق ہے تو اتا میں مزہ آ رہا. حکم ماننے میں مزہ آ رہا. خدمت کرنے میں مزہ آ رہا. اور اگر تعلق ایسا ہی ہو رسمی ہو اور استاد کہہ دے پاؤں دباؤ اور اس کی آنکھ لگ جائے تو اب کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے نین اڑ جائے کوئی بال کھینچ لیا جائے تاکہ میری جان چھوٹ جائے جان چھوٹ جائے اور دل ہی دل کے اندر اپنے آپ کو کوسے گا کس مصیبت میں پھنس گیا سامنے ہی نہ آتا تو یہ مصیبت میرے ذمے بھی نہ آتی یہ خدمت ہی نہ کرنی پڑتی تو یہ تعلق جو ہے رسمی ہے یہ تعلق رسمی ہے بظاہر خدمت دونوں کر رہا ہے دور سے دیکھنے والا بس اوقات میرے عزیز دیکھنے میں دونوں اللہ کا گم پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک اپنے دل میں تنگی محسوس کر رہا ہوتا ہے ایک خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے یہ فرق ہے ایک کمزور ایمان اور ایک بڑھیا ایمان ایک رسمی تعلق اور ایک حقیقی تعلق ایک بوجھ سمجھ کے حکم پورا کرتا ہے اور ایک اس کے اندر لذت مٹھاس محسوس کر رہا ہے اسے مزہ آ رہا تو جس قدر محبت سچی ہوگی اطاعت میں مزہ آئے گا لذت آئے گی اطاعت میں مٹھاس محسوس ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاسن من کن فی وجد حلاوت وتل ایمان جس میں تین خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا وہ پہلی چیز اکون اللہ و رسول احب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اسے اس تمام ما سوا سے زیادہ ہو دیکھو میرے عزیزوں جس کو واقعی اپنے محبوب سے محبت ہے کبھی تم اللہ کے سچے محب اور عاشق سگ زبان پہ شکوے نہیں پاؤ گے کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت میں کیوں ڈال دیا اس لیے کہ محبوب کی خاطر جتنی تکلیف آتی ہے اتنی لذت زیادہ آتی ہے حضرات انبیاء علیہ السلاط اللہ کے سب سے پیار کرنے والے بندے ہیں اور وہ اللہ کے بھی سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کے سچے محبت کرنے والے بھی لیکن تکالیف ان پر سب سے زیادہ آئی اشد البلا ہی المبیا سم المسل سب سے زیادہ ازمائشیں حضرات انبیاء پر پھر جو جتنا ان کے قریب ہوا اس پر ازمائشیں آئی لیکن مجال ہے کبھی ان کے زبان پہ شکو آئے کہ یہ کیوں ہو رہا بلکہ اللہ کریم کہہ رہے مل ابدھ انہو اواب اس بندے پر اتنی ازمائشیں آئیں اتنی ازمائشیں آئیں لیکن یہ میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے جتنی ازمائشیں بڑھتی چلی گئیں اتنا اس کا میری طرف رجوع اور تعلق بڑھتا چلا گیا اتنا اس کا مجھ سے تعلق بڑھتا چلا گیا تو جب محبت اعلی درجے کے ہوتی ہے تو پھر انسان کی زندگی میں کبھی شکوے نہیں آتے کبھی شکوے نہیں آتے کبھی محبوب کبھی کوئی شکوے کرتا ہے بلکہ سچ یہ ہے کسی کو کسی بزرگ سے واقعی تعلق ہو واقعی تعلق دل میں محبت اور یہ جا کر ان کی خدمت میں بیٹھ گیا اور پوری مجلس میں انہوں نے توجہ ہی نہیں کی لیکن آخر میں اٹھتی ہوئی سے ہاتھ ملا لیا تو کتنا خوش ہو جائے گا حضرت نے مجھ سے ہاتھ ملا لیا حضرت نے مجھ پہ ہاتھ ملا لیا یہ کیا ہے واقعی اس کے دل میں محبت ہے عقیدت ہے عظمت ہے اور اگر یہ کہہ دیا کہ یار کس طریقے سے ہاتھ ملایا تھا میں اتنی دیر بیٹھا رہا یہ بدقسمت محبت سے خالی ہو کے وہاں بیٹھا ہے اس کو تو محبت کی ہوائی نہیں لگی تبھی اس کی زبان پہ شکوے آ گئے اس لیے سبحان اللہ حضرات صاحبہ رضوان اللہ اجمعین کو اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت تھی اور نبی کے دین کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائیں لیکن کبھی نبی علیہ السلاط وسلام سے شکوے کا اظہار نہیں کیا کہ کس مصیبت میں پھنس گئے بلکہ ستر سے زیادہ زخمی تیر لگے اور حضور علیہ صلاحت و نے فرمایا جاؤ ساتھ کو تلاش کرو موہد میں کہاں پڑا ہے جب تلاش کیا تو ان کے جسم پہ ستر سے زائد زخم ہے آنے والے سے کہنے لگا کہ دیکھو میرا حال تو یہ کہ کسی وقت بھی دنیا سے جا رہا ہوں لیکن خیال رکھنا تم جیتی جی اگر تمہارے سامنے اللہ کی نبی کچھ تکلیف پہنچ گئی تو کل اللہ کے ہاں تم کیا جواب دو گے یہ ہے سچے محب یہ ہے سچے عاشق یہ ہے سچی محبت تو جب محبت سچی ہوتی ہے تو پھر شک بھی نہیں ہوتے جب عظمت عقیدت سچی ہوتی ہے پھر جو حالات آتے بلکہ یہ ہوتا ہے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب محبت سچی ہوتی ہے تو ہمیشہ محبوب کی طرف سے تھوڑی سی عطا بہت لگتی ہے اور اپنی طرف سے بہت اتا اور تحفہ بھی معمولی لگتا جب محبت سچی ہوتی ہے محبوب کی طرف سے تھوڑی نوازش میں بڑی نوازش لگتی ہے اور اپنی طرف سے جو تحفہ لے کے جاتا ہے بڑیا ہی کیوں نہ ہو کہتا ہے محبوب کی شاید نشان یہ چھوٹی ہے یہ معمولی چیز ہے سبحان اللہ یہی چیز حضرات صحابہ میں تھی ساری زندگی اطاعت میں گزری ہے لیکن روتے دوتے یوں تھے کہ محبوب کی شاید نشان پتنی عبادت ہوئی یا نہیں ہوئی رات بھر عبادت میں کر... عبادت کرتے کرتے رات گزار دی لیکن جب صبح ہونے لگی تو اللہ کے سامنے معافیا مانگ رہے کہ پتہ محبوب کے مطابق توفہ دیا بھی ہے یا نہیں دیا اور محبوب نے جس حال میں رکھا جس حال میں رکھا ہمیشہ زبانوں پہ شکر رہا کہ اللہ نے ہمارے اوقات سے ہمیں زیادہ دے دیا یہ ہے سچی محبت یہ ہے سچی محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلا من قرنفی وجتا ہلاوت ایمان جس میں یہ تین خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لذت محسوس کرے گا حکم پورا کرنے میں اسے مزہ آئے گا مزہ آئے گا خوشی ہوگی اندر سے پہلی چیز یقون اللہ رسول احبا الہی بھی ما کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اسے تمام ماں سوا سے اس کے ہاں زیادہ ہو ہر چیز سے زیادہ ہو ب المر اللہ اللہ للہ اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھا جائے گی سبحان اللہ پھر اسی نسبت سے دوسروں سے محبت ہوگی پھر دل و دماغ میں وہی محبوبی سمایا ہوا ہوگا بس وہ جو اس کا وہ میرا اور جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں جو اس کا نہیں وہ میرا نہیں وہی یحب المر الحب اللہ لہ میرے عزیز ہو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت آ جائے اور اس محبت کی نسبت سے اولاد سے محبت ہو بیوی سے محبت ہو بیوی کے شوہر سے محبت ہو بھائی کی بھائی سے محبت ہو سچ عرض کر رہا ہوں اس محبت میں بڑی مٹھاس ہوگی اس محبت میں بڑا میٹھا بڑی مٹھا مٹھا مٹھاس ہوگی اور اس محبت میں بڑی پائیداری ہوگی اس لیے کہ اللہ کی محبت ہمیشہ اللہ کے رسول کی محبت ہمیشہ اس نسبت سے محبتوں میں مٹھاس بھی ہوگی پائیداری بھی ہوگی اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ کوئی محبتیں ہوں گی تو وہ مفادات کی ہوں گی وہ مفادات کی ہوں گی جیسی چہرہ کا رنگ بیوی بی کا بدلا تو شوہر کی آنکھوں کی وفا بدلی جیسی شوہر کی جیب خالی ہوئی بیوی بی کی نظریں پھر گئی جیسی باپ بوڑھا ہوا دولت بیٹے کے جیب میں آ گئی بیٹے کی نظریں بدل گئی یہ ساری محبتیں مفادات کی تھی یہ ساری محبتیں مفادات کی تھی اور اگر یہ محبتوں کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے اس نسبت سے ہے کہ اللہ نے کہا ہے اولاد سے محبت کرو اللہ نے کہا ہے بیوی سے محبت کرو اللہ نے کہا ہے شوہر سے محبت کرے اللہ نے کہا ہے بھائی سے محبت رکھو اگر اس نسبت سے ہے تو یہ نسبت بڑی پائیدار ہے اس محبت میں بڑی مٹھاس ہوگی بڑی مٹھاس ہوگی پھر باپ کی جیب خالی بھی ہوئی تب بھی بیٹا باپ سے محبت کرے گا یہ عورت بوڑھی کیوں نہ ہو جائے ہاں تب بھی شوہر کی نظریں نہیں پھریں گے اور شوہر کی آنکھ جیب خالی کیوں نہ ہو جائے تب بھی اس کی زندگی میں بیوی بی میں بے وفائی نہیں آئے گی لیکن میرے عزیزوں اگر یہ نسبت ٹھیک ہو بنیاد محبت کی ٹھیک محبت کی بنیاد ٹھیک ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے کہ جب اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے اور جس سے محبت کرے اللہ کے خاطر بعض لوگوں سے تعلق ہوتا ہے کاروباری بعض لوگوں کا تعلق ہوتا ہے احسان کی وجہ سے بعض لوگوں سے تعلق ہوتا ہے کسی اور مفاد کی وجہ سے لیکن ظاہر ہے ہم صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں اللہ کی نسبت سے اللہ کے رسول کی نسبت سے اللہ کے رسول کی نسبت بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے اللہ اللہ فی الحبی ابغد فرما جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے اور جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں میری بھی محبت کوئی نہیں تو نبی کی محبت کے آثار یہ ہیں کہ وہ اللہ کی نبی کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیں صحابہ سے محبت نبی کی محبت کی نشانی ہے بلکہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے ایرانی تھے اس لیے ان کا نام تھا سلیمان فارسی کہا جاتا تھا تقریباً چودہ ہاتھوں سے بکتے بکاتے حضور علیہ صلاحت وسلام کے پاس پہنچے غلامیت کے اتنے داغ لگے لیکن بڑے صاحب بصیرت تھے بڑی فراست تھی ان کے اندر کئی مرتبہ حضور علیہ صلاحت وسلام نے جنگی معاملات نے ان کے مشورے پر عمل فرمایا بڑے بصیرت والے تھے اور عمر بھی بہت پائی با نے کہا ڈھائی سو سال ان کی عمر پائی اور بابوں نے اس سے بھی زیادہ لکھی ہے طویل عمر پائی ہے فرمان لگے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھ سے فرمایا لاطب لا لاتب گدنی فتفار تو مجھ سے بگز نہ رکھنا ورنہ تو اپنے دین سے معروم ہو جائے گا <laughs> سلیمان فارسی فرمان لگے یا رسول اللہ کئی فعب میں آپ سے کیسے بغز رکھوں گا جو کچھ مجھے ملا ہے آپ کے صدقے میں ملا ہے میں آپ سے کیسے بغض رہوں گا تو حضور علیہ یہ سلا نے فرمایا فتح بغد العرب فتح تو عرب سے بغض رکھے گا تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے مجھ سے بغض رکھا اللہ حب. تو عرب سے بغض رکھے گا تو ایسا ہی ہے جیسے مجھ سے بغض رکھا میرا نبی تو بصیرت کے آسمان تھے اور آپ کی بصیرت تو آسمانوں کو چھوا کرتی تھی اللہ نے ایسی بصیرت نصیب فرماتی فرمائی تھی اس لیے علماء نے لکھا ہے شاید اللہ کے نبی نے شاید اللہ کے نبی نے حضرت سلیمان فارسی کے معرفت سے آج کے اہل ایران کو پیغام دے دیا کہ اگر عربوں سے بغض رکھو گے تو تمہارے اندر یہ نفاق کی نشانی ہے ایمان کوئی نہیں رہے گا یہ بغض عربوں سے بغض یہ نفاق کی نشانی ہے یہ علامت ہے کہ اندر ایمان کوئی نہیں ہے. یہ اندر ایمان کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے پیغام دے دیا ہے سلیمان فارسی کے واسطے سے کہ جو عربوں سے محبت رکھے گا وہ اس کے پیچھے میری محبت ہوگی اس لیے کہ میں عربی ہوں اللہ کا کلام عربی ہے جنت کی زبان عربی میں ہے تم عربوں سے بغض نہ رکھو محبت کرو تو یہ محبت کے آثار ہیں یہ محبت کے آثار ہیں تو جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے محبت رکھی ہے تو اگر واقعی محبت ہے تو پھر مسلمان بھی ان چیزوں سے محبت کرتا رضی اللہ تعالیٰ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے خادم ہیں بڑی خدمت کی ہے بڑی خدمت کی ایک دن اللہ کے نبی فرما لگے یا وہ نہیں یا اے پیارے بیٹے ان سے فرمایا اے پیارے بیٹے ان کا درد انتسبا و تم سیا و کا غش ان بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکے نا بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکے تو ایسا کر لے ایسا کر لے کہ تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کا بغض کینا اور کھوٹ نہ ہو ایسا کر لے کون کہہ رہا اللہ کا نبی کہہ رہا بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکتا ہے تو ایسا کر لے کہ تیری صبح شام ایسی گزرے یعنی تیری زندگی کے دن ایسے گزرے کہ تیرے دل میں کسی کا کینا بغض حسد نہ ہو تیرا دل صاف آئینے کی طرح ہو اور پھر فرمایا بیٹے ودالی کا من سنتی یہ میرا طریقہ ہے وزالی کا من سنتی یہ میرا طریقہ ہے کہ میرا دل بھی سب کے لیے صاف رہتا ہے کسی کے لیے میرے دل میں کینا بوز حسد نہیں رہتا غزالی کا من سنتی اور پھر فرمایا ومن احیا سنتی فقت احب جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی یہ ہے محبت کے آثار یہ ہے محبت کے آثار جسے محبوب پسند کرے وہ ہمیں بھی محبوب ہو جائے جو محبوب کی پسند ہے وہ ہماری بھی پسند بن جائے جو محبوب کا طریقہ ہے وہ ہمارا بھی طریقہ بن جائے یہ ہے محبت کے آثار فرمائے بیٹھے یہ میرا طریقہ ہے وزار کا سنتی وہ من احیا سنتی فقت احبانی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی وہ من احبانی کہ نما یا اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو المر اما امن احب المر اما امن احب ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یار رسول اللہ قیامت کب آئے گی فرما تم نے قیامت قیامت پوچھ رکھے ہو پوچھتے رہتے ہو کیا تیاری بھی کی ہے خیر رسول اللہ کوئی تیاری نہیں کی ہاں ایک بات ہے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء عمر من آدمی جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو یہ محبت کے آثار ہیں یہ محبت کے آثار ہیں کہ اس کی زندگی میں محبوب کی چیز محبوب بن جائے محبوب کی چیز محبوب بن جائے محبوب کا طریقہ محبوب بن جائے جنہیں محبوب پسند کرتا ہے وہ اس کی نظروں میں محبوب بن جائیں محبوب کی زندگی اس کی نظروں میں محبوب بن جائے یہ ہے محبت کے نشانی اور ایسا شخص پھر کل کے میں اللہ کے نبی کی رفاقت پائے گا اس پر علماء نے عجیب بات لکھی اللہ کے نبی کا مرتبہ اونچا ہے اور یہ امتی نبی کے ساتھ جنت میں رہے گا ٹھیک ایسے دونوں کا مرتبہ ایک جیسے تو اس کی ایک آسان سی مثال سمجھائی جو طالب علم استاد کی بہت اچھی خدمت کرتا ہے محبت بھی کرتا ہے تو استاد جب سفر میں جاتا ہے تو بسا اسے ساتھ لے لیتا ہے اسی گاڑی میں بٹھاتا ہے ہاں اسی دسترخوان پہ بٹھا دیتا ہے ہاں اور بسوقات پلنگ میں رات کو اسی کمرے میں قریب میں سلا لیتا ہے ہاں تو فضیلت تو اس کی بڑی ہے لیکن سچی محبت کرنے والا اطاعت کرنے والا ساتھ ہو گیا نہیں ہو گیا ہاں جو اللہ کے رسول سے سچی محبت رکھے گا بلکہ سچ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے اللہ کی خاطر محبت رکھے گا خالص اللہ کی خاطر اللہ کے نیک بندوں سے اللہ کے نیک لوگوں سے اللہ کی خاطر محبت رکھے گا ٹھیک ہے اس مرتبے تک تو نہیں پہنچے اس مرتبے تک تو نہیں پہنچے لیکن میرے عزیزوں باغبان باغبان اس کانٹے کو باغ سے نہیں نکالا کرتا جو پھول کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے باغبان اس کانٹے کو باغ سے نہیں نکالتا جو پھول کے ساتھ لگا ہوتا ہے میرے عزیزوں اگرچہ ہماری زندگی تو کانٹوں ہی کی ماند ہیں اگر واقعی اگر پھول سے جڑ گئے اور اس کے سے سچی محبت اور تعلق رکھ لیا تو اللہ بھی اپنے جنت کے باغ سے نہیں نکھارے گا من امامن جس سے محبت کی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے دعوت تو میری نہیں ہے بھائی وہ تو اللہ والے کی ہے لیکن چونکہ ساتھ میں بھی تھا تو دعوت میں میں بھی شریک ہو گیا دعوت میں ہم بھی شریک ہو گئے من امنحب تو اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی سچی محبت نصیب ہو جائے اور اسی نسبت سے اللہ کے نیک لوگوں کی محبت نصیب ہو جائے اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہو جائے. پھر ان کے طریقوں میں مزہ آئے گا پھر ان کی اطاعت میں مزہ آئے گا یہ محبت نصیب ہو جائے یہ جس درجہ محبت اعلی درجے کی ہوگی میرا عزیزوں جس درجے کی اعلیٰ درجے کی اسی قدر اطاعت میں مزہ آئے گا پھر تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آئی یک رہو آئی یود فل کفری کما یک نار فرما اطاعت میں مزہ اسے ملے گا جس میں یہ تیسری خوبی ہو کہ کفر میں ایسے ہی اسے ناپسند ہو ایسا ناپسند ہو کفریہ زندگی ایسی ناپسند ہو جیسے کہ آگ میں جانا اسے ناپسند ہو کبھی خواب آ جائے خواب آ جائے کہ آگ میں جا رہا ہے تو کیسے خوف زدہ ہو کر باہر نکل آنکھ کھل جاتی ہے آگ میں میں خواب دیکھ رہا تھا میں آگ میں جا رہا تھا کیسے خوف زدہ ہو کہ آنکھ کھل جائے اور کبھی یہ خطرہ کہیں درپیش کئی خطرہ کھٹ کے دماغ میں کہ میرا بچہ کفر میں چلا جائے گا شرک میں چلا جائے گا گناہوں کی گندگیوں میں جا کر کفر کی طرف چل دے گا اس خیال سے بھی آدمی کو ایسی خوف آئے ایسا خوف آئے جیسے کہ آگ میں جانے کے تصور سے اسے خوفات کفری زندگی سے ایسی نفرت طبعی جیسے آدمی کو تب آگ ناپسند ہوتی ہے اسی طرح کفر کی زندگی سے تبان ناپسند ہو جائے تبان طبیعت نہ چاہے اس کفری زندگی ایک تو میرا عزیز و یہ ہے نا کہ اللہ کے محبوب کی چیز اللہ کے رسول کی محبوب اس کی محبوب بن جائے اور اس کا دوسرا انداز یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی محبوب کو ناپسند ہے وہ اس کیا ناپسند ہو جائے شرک ناپسند ہے بدت ناپسند ہے بداعت ناپسند ہے شک نا پسندیدہ ہے جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہے وہ اسی کے بنا ناپسند بن جائے اور جس شدت کے ساتھ اللہ کے نبی کی محبت ہے اور اس کے محبوب اس کیا محبوب ہیں اسی شدت کے ساتھ اللہ کے دشمن اللہ کے دشمنوں کی اللہ کے محبوب کے دشمنوں والی چیزیں جو میری نبی کو ناپسند ہے وہ اسی شدت سے اس کی نظروں میں قابل نفرت بن جائے اشدا او الکفار رحما او سخت تھے کفر کے مقابلے میں اور نرم دل تھے آپس میں ازلطن المرین اعزتن ال کافرین ایمان والوں کے لیے تو بہت ریشم کی طرح نرم تھے لیکن کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت تھے اعزت ال کافرین تو اللہ کے محبوب کی پسندیدہ چیزیں اسے پسند بن جائیں اور جو اللہ کی نظروں میں ناپسندید ہیں قابل نفرت ہیں وہ اس کے نظروں میں قابل نفرت بن جائیں یہ ہے بڑھیا ایمانی ایمان والی زندگی یہ ہے بڑھیا ایمان والی زندگی تو میرے عزیزوں ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم ایمان کے لحاظ سے کس سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ آیا اللہ کے نبی کی سنتیں ہمیں ایسی محبوب ہیں اور جو نبی کی زندگی جو نبی کو پسند نہیں کہ ہمیں ایسی ایک نفرت ہے ہمیں ان سے ایسی نفرت ہے ایسی گھن آتی ہے اگر یہ ہے تو بہت قابل مبارکباد ہے بہت اللہ کا شکر بجا لانے کی بات ہے اللہ نے ایمان کی کچھ حقیقت نصیب فرما رکھی اور میرے عزیز اگر یہ نہیں ہے تو میرے عزیز پھر اللہ کے رسول کی محبت بڑھانی ہوگی پھر اللہ کے رسول کی محبت کو بڑھانا ہو اور کیسے بڑھے گی کیسے بڑھے گی اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں کچھ وقت تو ایسا نکل جائے جہاں اللہ کے نبی کی سیرت کے تذکرے ہوں سنتوں کے تذکرے ہوں آج بہت فتن دور ہے بہت فتن دور میرے عزیزوں پہلے عظمت نکلتی ہے عقیدت نکلتی ہے پھر زندگیوں سے طور طریقے بھی نکل جاتا اور پہلے عظمت اور عقیدت آتی ہے پھر اس کی نقل بھی آ جاتی ہے دیکھو کوئی بنگی کی نقل نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ اس کی عقیدت اور عظمت دل میں نہیں ہوتی اداکار اور فنکار کی شٹ بھی اچھی لگتی ہے کیپ بھی اچھی لگتی ہے جینز بھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ پہلے اس کی عظمت عقیدت دل میں آتی ہے پہلے اس کی عقیدت اور محبت دل میں آتی ہے کہ یہ کروں گا تو اچھا لگوں گا معزز لگوں گا لوگ عزت کی نظرے سے دیکھیں گے معزز ہے تو اس کی نقل گا تو لوگ تعریف کریں گے عظمت میری عزت ہوگی واہ واہ ہوگی اس لیے پورا سال شاید تھری سوٹ نہ پہنے لیکن شادی کے موقع میں ابا گا بیٹے پہن لے نہ لوگ عزت سے تجھے دیکھیں تو دو یہ لباس پہن رہے ہیں پہلے ان کی عظمت آتی ہے پھر ان کی نقل اختیار کی جاتی ہے پھر ان کی نقل آتی ہے تو میرے عزیزوں پہلے عظمت دلوں سے نکلتی ہے عقیدت نکلتی ہے پھر طریقے بھی زندگیوں سے نکل جاتے اگر اللہ کے رسول کی سچی محبت آج زندگیوں میں ہوتی عظمت دلوں میں ہوتی تو آج ہمارے گھر باہر کی زندگیوں میں اپنے نبی کے طریقے زندہ ہوتے آج اسی عظمت میں کمی ہے محبت میں کمی ہے محبت میں کمی ہے اور جن کی عقیدت اور محبت ہے آج ان کی زندگیاں میرے گھروں میں نظر آ رہی میرے دفتروں میں نظر آ رہی میری غمی خوشیوں میں ان کی زندگیاں نظر آتی ویسے یہ نہیں پہنے گا پگڑی لیکن شادی پہ کس کی پگڑی پہنے گا ہندوؤں کے رسم کے مطابق پہن لے گا نبی کی سنت کے مطابق نہیں پہنے گا ہندو کے طرز پہ پہن لے گا یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے اس لیے کہ ان کی عظمت دل میں آئی تو ان کے لباس بھی آ ان کے طور طریقے بھی آگئے تو اس وقت ضرورت میرے عزیز یہ ہے کہ اپنی نبی کی عظمت کو اپنے بچوں میں پیدا کرو اپنے بچوں میں پیدا کرو تاکہ وہ خوشی خوشی اپنی نبی کے طور طریقوں کو اپنائیں اور اس میں اپنی عزت سمجھیں اس میں اپنی عزت سمجھے آج مسلمان اپنی نبی کے طور طریقے اپناتی ہوئی بس اوقات شرماتا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے شرماتا ہے تو جس قدر اپنے نبی کی عظمت دل میں ہوگی میرے عزیزوں اسی قدر نبی کے طور طریقوں کی عظمت ہوگی پھر آدمی اس میں فخر محسوس کرے گا عزت محسوس کرے گا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دل نبی کی عظمت اور محبت سے سرشار تھا اور اس تم کے دربار میں بیٹھا ہے اور ایک کھانی کی جیز نیچے گر گئی اٹھانے لگے اس لیے کہ پیرا نبی کی سنت یہی ہے کہ اٹھا لو ہو سکتا ہے سارے کھانے کی برکت اسی میں ہو جیسی وہ اٹھانے لگے تو قریب سے ایک شخص نے کونی ماری سارا کس طرح کا دربار کی نظریں آپ پر ہے اور اس وقت کی سپر طاقت ہے سپر طاقت کے دارو دارو دربار پر بیٹھے ہو لوگ کیا تأثر لیں گے کیسے بھوکے لوگ ہیں نیکی ایک چیز اٹھا کے کھا رہے ہیں یہ تو ترقی کے ترقی سے کوسوں دور ہیں انہیں تو کھانا پینا بھی نہیں آتا تو یہ صحابی رسول کہنے لگے کیا میں ان احمدوں کی وجہ سے اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں ایسا نہیں ہو سکتا انہیں کیا پتا میرے محبوب کے طریقہ کتنا حسین ہے اور اس میں کتنا حسن ہے وہ اجمل بھی ہے اکمل بھی ہے اس میں کمال بھی ہے اس میں جمال بھی ہے انہیں کیا پتا انہیں کیا پتا؟ تو جب نبی کی عظمت دل میں ہوتی ہے محبت دل میں ہوتی ہے تو پھر ہر نبی کے طریقے میں عظمت محبت نظر آتی ہے اس میں عظمت نظر آتی ہے اس میں عزت نظر آتی ہے اس میں عزت نظر آتی ہے غیروں کے طریقوں میں مسلمان عزت اس لیے محسوس کر رہا کہ ان کی عظمت دل میں بیٹھی ہے تو میرے جیزو اس وقت دنیا میں دو تہذیبوں کے آپس میں ٹکراؤ ہے ہاں شیطانی قوتیں اپنی زندگی دنیا میں رائج کرنا چاہتی ہیں اور مسلمان اپنی نبی کی لاج رکھ، اتنی غیرت تو کھائے مسلمان اتنی غیرت تو کھائے کہ اپنے نبی کے طور طریقے اپنی زندگیوں میں زندہ کریں اتنی غیرت تو ہونی چاہیے نا کہ ہم اپنائیں گے تو اپنے محبوب کا طریقہ جو دنیا کا سب سے حسین حسین بھی ہے اور سب سے با کمال بھی ہے اور سب سے زیادہ جسے کہیں کہ کامیاب انسان بھی ہے محمد الرسول اللہ ہے ان کی زندگی ہم اپنائیں گے اور اسی میں ہمارے لیے عزت ہے اس کے تذکرے گھروں کے اندر ہوں اور صبح شام میں کوئی وقت نکال کر اپنی نبی پر کم از کم سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام اپنے نبی کے احسانات کو یاد رکھے درود پڑھ لیا کرے اور چھوٹا سا چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیا کرے اور میرے عزیزوں اپنی زندگی میں دیکھیں کہاں آسانی کے ساتھ سنت پہ عمل کر سکتے ہیں اسے تو آج سے شروع کر دیں سونا سنت کے مطابق کیا مشکل ہے پینا سونا کے مطابق کیا مشکل ہے گھر میں داخل ہونا سنت کے مطابق کیا مشکل ہے اور خان پہ بیٹھنا سنت کے مطابق کیا مشکل ہے لباس پہننا سنت کے مطابق کیا مشکل ہے ارے میرے عزیزوں کیا ملے گا اللہ خود فرما رہا ہے ملے گا یہ کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اس لیے کہ اللہ کے رسول اللہ کو محبوب ہے اور جس کی زندگی میں میرے محبوب کے طریقے آئیں گے وہ میرا محبوب بن جائے گا یہ بکم اللہ و یقف الحکم دو نیم انعامات ملیں گے ایک تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے دوسرا اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا تو ایک تو میرے عزیز اپنے نبی کے تذکروں کا ماحول گھروں میں بناؤ دوسرا اپنے نبی پہ درود پڑنے کا اہتمام کرو احسانات یاد کر کے اور تیسرا اپنی زندگیوں میں دیکھو کہاں کہاں سنتوں میں کمی ہے اس کو اہتمام سے اپنانے کی کوشش کرو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بھائی کہنے سننے سے دا عمل کی توفیق نصیب فرما دے باخردہ اللہ. الحمد للہ اللہ اللہ الحمد کلو شکر کلو اللہ ملک الحمد کلو وال شکر کلو اللہ ملک الحمد کلو وال شکر کلو اللہ اللہ کری و شکریہ حسن عبادتی اللہ حسن عبادتی مولا جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما ایمان والی سکون والی چین والی راحت بری زندگی نصیب فرما مولا اپنا تعلق نصیب فرما اپنی سچی محبت نصیب فرما گناہوں سے پاک زندگیہ نصیب فرما اے مولا ہم سب کے حال بے رحم فرما تمام حاضرین حاضرات کو ایمان والی صحت والی برکت والی زندگی نصیب فرما لکمۂ حرام سے محفوظ فرما مولا برکت والی زندگی برکت والی روزی نصیب فرما اپنے فضل سے ہر قسم کے حادثات ہاتھ حاد، موضی اور دیر بیماریوں سے محفوظ فرما زمین آسمانی آفات سے محفوظ فرما بری زندگی سے بری موت سے محفوظ فرما مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان والی آفیت والی صحت والی برکت والی زندگی نصیب فرما ہم مولا کریم ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا اولادوں کی فتنوں سے ازمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما مولا جن کی بچیاں گھروں میں تو ان کے لیے نیک سالے رشتوں کا انتظام فرما اور جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کا محبت اور تقوی سے آباد فرما اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما مولا ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما امن کا گہوارہ بنا دین کا بول بالا فرما مولا جو بدقسمت لوگ مسلمانوں میں بے دینی بے کو رواج دے رہے ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما ہے مولا جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہا ان کے فتنے سے اہل اسلام کی حفاظت فرما مولا کریم اپنے فضل سے تمام بیماروں کو عافیت والے صحت نصیب فرما ہے مولا اپنے فضل سے تمام بیماروں کو عافیت والے صحت نصیب فرما مولائے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال بے رحم فرما ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما ہمیں اور بے دینوں کے حوالے نہ فرما ہماری ایمانوں کی جانوں کی عزتوں کے آبروں کی حفاظت فرما مولا جن کے متعلق بیمار ہیں اسپتالوں میں دعاؤں کے انہیں درخواست کی ہے مولا سب کو آفیت والی صحت نصیب فرما اسپتالوں کی زندگیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما موضی امراض سے محفوظ فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما والی موت نصیف فرما اے مولا قبر کی سختی سے محفوظ فرما موت کی سختی سے محفوظ فرما محشر کی رسوائی سے محفوظ فرما مولا ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما ہے مولا ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما مولا ہمارا زندگی ہماری زندگی صلاحیت قوتیں اپنے دین کے اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے استعمال فرما مولا جیسے چاہتا ہے ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال فرما ہمارے بچوں کو بھی اولاد کو بھی استعمال فرما ربانہ تقبل مینا ان کا انت سمی العلیم و تبالین طواب الرحیم وصل اللہ علی محمد اللہ علیہ سجینہ محمد علیحاب اجمعین رحمد